نحمده ونصليه ونصليه على رسوله الكريم أما بعدو فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهدئون صدق الله العليل العظيم اس رائے مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے وہ ادارک الدین امنوں جب وہ ایمان والوں سے ملیں قالو امنّہ تو کہیں کہ ہم ایمان لے آئیں و ادا خلو اِلا شیافین اور جب وہ اپنے دوستوں سے ملیں تو کہیں قالو انا معتم بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں انما نحن نم اور ہم تو ان سے استحضا اور مذاق کرتے ہیں اس عائد مبارکہ کا بھی تعلق معقول حیات سے اس طرح سے ہے کہ ان میں منافقین کے عائد بیان ہوئے اور اس سے پہلے آیات میں منافقین کے تین قسم کے بیان, بیان ہوئے اور اب اس آیت میں منافقین کے کا چوتھا ایپ بیان کیا جا رہا ہے پہلی آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ ان کا مسلمانوں سے سلوک کیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ منافقین کا کیا عمل رہا اور کس طریقے سے وہ اہل ایمان کے ساتھ برتاؤ کرتے رہے اور کیا ان سے کہتے رہے اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انکار کا کفار کے ساتھ اور بے دینوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کیا قرض عمل ہے اور اس آیت میں یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ منافقین جو مسلمانوں کو بے وقوف کہتے رہے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند کہتے رہے تو اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ جس بات کو وہ عقل مندی کہتے ہیں ان کا یہ فریب ہے تو اس آیت میں ان کے فریب کا پردہ چاپ کیا جا رہا ہے اور جس کو وہ دانش مندی اور عقلمندی قرار دیتے رہے اور دراصل ان کی وہ عقلمندی اور دانش مندی حقیقت عقلمندی اور دانش مندی نہیں بلکہ ایک قسم کی جال سازی مکاری اور فریب کاری ہے تو یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ اپنے آپ کو جو وہ عقل مند تصور کرتے ہیں مسلمانوں کو جو ہے وہ بے وقوف خیال کرتے ہیں تو ان کی بے وقوفی ہی ہے اور ان کی یہ فرق ہے کہ وہ عزاء الق الینہ آمن قلو امن کہ اہل ایمان کے ساتھ تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان ہیں یعنی پہلے ہم مومن نہیں تھے اور پہلے جو ہے کافر تھے اب جو ہے ایمان ہیں اب تمہارے ساتھ ہو گئے اور وزاخل ولاشے آتی بھی اور جب وہ اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انمان بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں مانا ہم نے اور مسلمانوں سے جو ہم ملتے جلتے ہیں اور ان سے جو ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں زبانی ہے یہ تو ہم ان سے دل لگی کرتے ہیں مشغلہ پن کرتے ہیں یہ ہمارا ان کے ساتھ مذاق ہے ہے حضرات صحابہ کرام ایک مرتبہ تشریف لا رہے تھے تو رجیف المنافقین عبداللہ بن قبئی بن سلول یہ موجود تھا تو ان حضرات کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے से कहा سے کہا کہ دیکھو یہ مسلمان آ رہے ہیں اور دیکھو میں ان کو کیسا بناتا ہوں ان سے کیسا جو ہے وہ کرتا ہوں جب قریب ہوئے یہ حضرات تو ان میں حضرت سیدنا صدیقی احبر بھی تھے حضرت سیدنا عمر امن خطاب بھی تھے حضرت سیدنا علی ردی اللہ تعالیٰ بھی تھے تو یہ عیس المنازدین عبداللہ بن قبئی سلول حضرتِ سیدمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ان کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ آپ تو شیخ الاسلام ہیں آپ تو سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کے رفیق غار ہیں اور آپ تو قبیلہ بنی کہم کے رئیس ہیں اس طرح سے حضرت سیدنا صدیقی کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ گفتگو کرنے لگا اس کے بعد پھر حضرت سیدنا عمر میں خطاب رضی لگے آپ کی کہ آپ تو فاروق اعظم اور حبیر عدی کے سردار سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنے والے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمنافقین سے یہ کہا کہ اے عبداللہ اللہ سے ڈر نفاق کو چھوڑ دے منافقین بدتر ہیں تو حضرت علی سے یہ بدبخ کہنے لگا کہ کیا آپ ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے ہم تو آپ ہی کی طرح ایمان لے آئے ہیں ہی ہم تو آپ ہی کی طرح مسلمان ہیں اور ہم تو بالکل پکے سچے مسلمان ہیں تو اس موقع پر یاد قریم کہ جب یہ حضرات تشریف لے گئے تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا دوستوں سے کہنے لگا کہ دیکھا میں نے کس طرح سے ان لوگوں کو بنایا کیسے ان کا مذاق اڑایا تو اللہ رب ال نے ان کی اس حرکت کا اور ان کی اس عیب کا اس طرح سے یاد قریبان فرما کر اس میں ان کی خباصت پاتیں اور ان کا جو اندر کا جو خوب سے بات تھا یعنی نفاذ اس آیت میں اس طرح سے ظاہر فرمایا کہ وہ عیدالک الطین آمنو کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں الطین عامن سے وہ مسلمان مراد ہیں جو مخلص اور جو بڑے ہی جو ہے یعنی انتہائی عقیدت سے جو ہے یعنی سلام اللہ اور حضور کے ساتھ ان کی طاقت اور ان کی صحبت رہی انہیں اپنے ایمان لانے میں مخلص تھے خلوص قلب کے ساتھ اور انتہائی خلوص نیت کے ساتھ مشرف با اسلام کے یعنی یہ حضرات صحابہ یہاں پر اللہ دین سے مراد ہے آمن کے ان اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کیا کہا انہوں نے کہ ہم تو ایمان لے آئے جہاں صرف آمنا انہوں نے کہا یہاں کوئی جو ہے تاکید واقع یہ ہے وہ ذکر نہیں کی یعنی یہ نہیں کہا کہ یقیناً اور بے شک بلا شبہ ہم تو ایمان لے آئے ایسا نہیں کہا بلکہ صرف اتنا ہی کہہ دیا آمن ہم تو بھائی پہلے مسلمان نہیں تھے اب, اب جو ہے اسلام لے آئے ہیں اور اس طرح سے پہلے ایمان سے کہنے کا, کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان تو بڑے سادہ لو ہیں یہ تو ہے جیسا کہو ویسا مان لیتے ہیں سن لیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں تو اس لیے مسلمانوں سے تسلیم یہ کہہ دیا کہ آمنام اور شیاتین شیاتی سے مراد یہاں ان کے سردار ہیں منافقوں کے دوست اور منافقوں مناسبوں کے سردار مراد ہیں اہل عرب ایسے لوگوں کہ جو انتہائی سرکشی کرتے تھے اور خباستیں کیا کرتے تھے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے ان کو وہ شیطان کہا کرتے تھے اور یہ شیطان ہی کا کام ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا خواصطیں کرنا اور مسلمانوں میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ ادھر بھی مل رہے ہیں ادھر بھی مل رہے ہیں, ہیں، آپ کی بھی تعریف کر رہے ہیں لیکن در پردہ جو ہے وہ آپ آپ کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ آپ سے ان کی کوئی جو ہے کی تعریف بیٹھتے ہیں تو یہاں یہ فرمایا کہ وہ تین جب اپنے سرداروں سے ملتے ہیں اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ اناہکوں اب یہاں پر جو ہے مع نہیں کہا بلکہ کیا تھا ان بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اے ہمارے دوستوں ہمارے سرداروں یہ بات اس انداز سے اس منافقین نے اس لیے کہی کہ یہ جانتے تھے کہ کافر بڑے چالاک اور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں اور وہ صرف اس انداز سے اگر یہ کہا گیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ان کو یقین نہیں آئے گا اور وہ اس بات کو مانیں گے نہیں تو اس لیے انہوں نے اس انداز سے کہا کہ بے شک ان کے کہنے کا منشی یہ تھا کہ دیکھو ہم تم سے جو بات کہہ رہے ہیں اس میں تم کسی قسم کے شک اور شعبے میں نہیں پڑ جانا ہم تو یہ کافر تمہارے ہی ساتھ ہیں ہم تو تمہارے ہی ہم عقیدہ ہیں تو یہ اس لیے کہا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ کافر یہ کہیں گے کہ جب اگر یہ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر مسلمانوں کے ساتھ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں کیوں شریک ہو جاتے ہیں تو اگر ہم نے صرف اتنا ہی کہنے پر اتفاق کی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ بات ماننے نہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو انعامات بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں یا ان کے ساتھ جو جہاد کرتے ہیں یہ تو صرف پکلاوا ہے یہ تو ان کے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ایسا کرتے ہیں اور یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ایسا کرنے سے ان مسلمانوں سے یہ کہنے سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیتے ہیں اور پھر کہیں جہاد ہوتا ہے وہاں سے مال غنیمت حاصل ہو جاتا ہے تو ہم بھی اس میں سے حصہ لے لیتے تو صرف اس لیے اور اس حد تک ہمارا مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ورنہ ہم بالکل بھی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ دری طور پر اور غلبی طور پر ہم ان کے ساتھ نہیں اور یہ ہمارا طرز عمل مسلمانوں کے ساتھ اس لیے بھی ہے کہ وہ اپنا جان کر ہمیں اپنی مجلسوں میں بٹھا لیتے ہیں اپنی محفلوں میں بٹھا لیتے ہیں اور پھر وہاں جو وہ صلاح مشورے کرتے ہیں تو ان سے بھی ہمیں آگاہی حاصل ہو جاتی ہے ہمیں سارے ان کے راز و خیت معلوم ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ تو دیکھو کہ ہم سب کچھ آ کر ان کا راز تمہیں بدلا دیتے ہیں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تمہیں تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم تو سارے مسلمانوں کے راستے میں آ کر بتلا دیتے ہیں تو بہرآلہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یعنی افاق اور منافقین کا جو ہے وہ معاملہ مسلمانوں کے خلاف بالکل جو ہے وہ ایک ہی جیسا اور منافقین کا معاملہ اس انداز سے کہ وہ چھپے ہوئے کافر تھے اور بھی خطرناک تو یہ محض سبانی اور ساحلی ان کا کلمہ پڑھنا تھا دل سے ان کا کلمہ پڑھنا نہیں تھا دل سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے صرف اپنا دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے دنیا سازی کے لیے وہ سب اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ سب ان کی فریب کاری ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں ان نمان مستحد ان اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اصطلاح کرتے ہیں مسلمانوں کو بناتے ہیں تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ منافقین کا ٹولہ منافقین مسلمانوں کے حق میں بہت ہی خطرناک ان کے یہ عیوب اور ان کی یہ خرابیاں اور ان کے یہ نقائص محض اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان محتاط رہیں مسلمان ان کی اشاری اور ان کی مکاری اور چالاکیوں سے خبردار رہیں اس لیے اللہ رب العزت انتہائی تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی مؤثر اور بہت ہی واضح طور پر ان کے نفائش اور ان کی وہ چالاکیاں بار بار بیان فرما رہا ہے اور جو جو وہ حرکتیں کرتے رہے ہیں دور رسالت میں اور دور صحابہ میں اور اس کے بعد بھی وہ سب کو کہ ان میں دیکھی جا سکتی ہیں کہ آج بھی بالکل وہی طرز ہے بس تھوڑا سا بہت طریقۂ کار بدل لیا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ مسلمانوں میں مل گئے ہیں مسلمانوں میں کھلے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہے اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اسلام اور اہل اسلام کو نیز و نابد کیا جائے, جائے ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے ہر دور میں انہوں نے یہ ایسے اقدامات کیے ہیں اللہ کے بارہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ منافقین کی منافقت سے اسلام کو اور اہل اسلام کو محفوظ رکھے باخرود رب دیں